بسم اللہ الرحيم الحمد من وَقفۃم سیدمن بسم اللہ الرحمن واقعات اور قصص میں سے واقعہ نمبر سولہ حدیث نمبر سولہ حضرقب اپنے رضی اللہ کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میری ملاقات ہوئی آپ علیہ السلام سے میں آپ علیہ سے ملا تو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول نجات کیا ہے یعنی کس چیز میں نجات ہے آپ والے صلاحت نے تین نصیحتیں مجھے فرمائی ایک تو یہ کہا کہ امل کا علی کا لسان اپنی زبان کی حفاظت کرو یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات کہہ دو کہ کل کو تم میں اس پر معذرت کرنی پڑے جیسے آگے حدیث آ بھی رہی ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ فضول کلام آپ کی زبان سے نہ نکلے نمبر دو فرمایا کہ بولے یس آ تو کب کہ کافی ہو جائے تیرے لیے تیرا گھر مطلب کہ تم گھر میں ہی رکے رہو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ اس لیے حت المکان انسان کو چاہیے کہ وہ اسفار میں نہ رہے اور ویسے بھی گھر سے باہر نہ جائے ہاں کام کاج ہے ضرورت ہے تو ٹھیک ہے لیکن بالکل ویسے ہی وقت گزاری کے لیے بازاروں کا رخ کرنا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے تو بلا کے ورد گھر سے باہر نہ جانا اس لیے کہ جیسے ہی انسان باہر نکلتا ہے تو کہیں نہ کہیں فطروں کا شکار ہو جاتا ہے نمبر تین پہ فرمایا کہ وب کیا آلہ کھاتی ہے جو تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں جو تم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان پر تم کیا کرو رویا کرو جی اپنی غلطیوں پر رو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو اور بلا ضرورت گھر سے باہر مت جایا کرو تو یہ تین نصیحتیں ہیں اس پر ہر مومن کو عمل پہرا ہونا چاہیے اپنی زبان کی حفاظت کرنے چاہیے کہ فضول کلام کا تکلم نہ ہو فضول بات نہ کرے اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ جائیں اور پھر یہ کہ اگر انسان ہے خطا خطا کار ہے انسان سے جب کبھی بھی غلطی ہو جائے جب کبھی بھی گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد توبہ کر لے تبارک و تعالی سے معافی مانگ لے اور رو رو کر معافی مانگے رضی اللہ تعالیٰ, قال ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا انہوں نے لکیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا لکی تو ملنا ملاقات میں ملا آپ علیہ السلات وسلام سے فکل تو میں نے کہا من نہ تو نجات کیا ہے مطلب انہیں نجات کس میں ہے کس میں نجات ہے املک لسانک املک لسانک اپنی زبان پر اپنی زبان کی حفاظت کرو مطلب اس کا یہ ہے ورنہ لفظی معنی دیکھیں گے تو یہ ہوگا کہ املک کالی کاسان کا لسانک اپنے آپ پر روکے کے رکھ یا قدرت میں رکھ اپنی زبان کو تو خلاصہ یہی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو ولی سا کا تو کا اور کافی ہو جائے تیرے لیے تیرا گھر یعنی اپنے گھر میں ہی ٹھہرا رہے ضرورت سے زیادہ آپ کو چاہیے کہ باہر نہ رہیں وب اپنی غلطی پر جو تجھ, سے ہو جائے جو تجھ سے غلطی ہو جائے اس پر فوضع يده على الأرض فلداغته عقرب فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عليه فقتلها فلما انصر فقال لعن الله العقرب ما تضع مصليا ولا غيره أو قال نبيا أو غيره ثم دع بملح وماء فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لداغته ويمسحها ويعرضها بالمعفزتين جی ہاں حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عن کے آپ علیہ السلاط والسلام ایک رات نماز پڑھ رہے تھے تو دوران نماز جیسے ہی آپ علیہ السلاطلام نے نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے پڑھتے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھ مبارک زمین پر رکھے تو آپ کو بچھو نے کاٹا بچھو نے ڈنگ مارا لداخہ کا لفظ لداخہ होते ہوتے ہیں ڈنگ مارنے کے ڈسنے کے تو بچھو نے ڈنگ مارا آپ علیہ السلاط والسلام نے جوتا لیا اور جوتے کے ذریعے سے بچھو کو مار ڈالا اور مار ہی ڈالا اس کی جان ہی لے گی فلم مند صنفا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہو بچھو پر کہ نہ یہ تو یہ کسی نمازی کو چھوڑتے ہیں اور نہ غیر نوازی کو اب راوی کو شک ہے یہ نیرت علی کو یا اس کے بعد کے نقل و کرنے والوں کو کہ آپ نے یوں کہا کہ ماں تذا مسن نہیں ہی نمازی کو چھوڑتا نہ غیر نوازی کو یا یوں کہا کہ نہ کسی نبی کو چھوڑتے نہ غیر نبی کو تو راوی کو شک ہو تو پھر او کے ذریعے سے یعنی تشکیق کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے فرمایا یا ایسے فرمایا آپ نے یوں فرمایا کہ نہ کسی نماز کو چھوڑتا ہے نہ, نہ کسی نبی کو چھوڑتا نہ غیر نبی کو. پھر اس کے بعد آپ نے نمک اور پانی منگوایا اور اس کے بعد آپ والے اصطلاط نے اس کو ایک برتن میں مکس کیا سمجعی پھر آپ علیہ نے اس کو اپنے اس پہ انگلی پہ جہاں پر اس نے ڈنگ مارا تھا وہاں پر اس کو پانی کو ڈالا اور اس پر آپ سے سلام کیا کر رہے تھے ہاتھ پھیر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے تھے پڑھ رہے تھے تو آپ علیہ و سلام نے نمک اور پانی منگوائے ہے اور پھر اس کو نمک ملے ہوئے پانی کو کیا جگہ پہ انگلی پہ یا اونٹھی پہ ڈالا ہے جہاں پر بچھو نے فلق اور اس سے کئی ساری چیزوں کا ثبوت ملتا ہے ایک تو یہ کہ جو انسان کے لیے جو چیز تکلیف کا باعث ہو اس کا مارنا جائز ہے سانپ ہے بچھو ہے بکیے بھی جتنی چیزیں ہیں جو موزی چیزیں ہیں ان کا مارنا جائز ہے اور جو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تکلیف دینے والی نہیں ہیں تو ان کو بلا ضرورت نہیں مارنا چاہیے جب تک کہ وہ آپ تکلیف کا باعث نہ بنے پھر دوسری بات یہ کہ آپ علیہ سلاد السلام کے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ جب کب اگر کوئی چیز آپ ڈنگ مار دیتی ہے ڈس دیتی ہے تو اس پر آپ نمک ملا ہوا پانی اس پر آپ بہا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ علیہ سلامت و سلام کو کا, کا ورد کرنا کل آؤز میرا بالخلاق اور قلعہ میرا الناس پڑھنا یہ بھی اس سے ثابت ہوا لہٰذا قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے دم کرنا کسی کو بالکل ثابت ہے جائز ہے بشر کہ اور اسی طریقے سے تعویذ کی صورت میں بھی جائز ہے گنجائش ہے لیکن بشرطے کہ قرآن مجید کی آیات کے علاوہ اور یا حدیث میں کوئی ایسے اقوال یا دعائیں منقول ہوں ان کے علاوہ بشرطے کہ کوئی جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو شرکیہ ہوں ایسے الفاظ ہوں جو شرکیہ کلام پر مشتمل ہوں پھر ناجائز ہوگا ورنہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیے گا بینا اس کا معنی ہوتا ہے اس دورہ. یعنی بینا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کے ایک رات آپ علیہ سلاۃسلام یوسلی نماز پڑھ رہے تھے آپ السلطلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا پرا پر ڈساغ اس کے معنی ہوتے نے مارا اسے اپنے جوتے کے ذریعے فنا والا ناولا کا مانا ویسے ناولا یو ناولو دینے کے بھی ہوتے ہیں اور لینے کے بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ مانا کر سکتے آپ نے اپنا جوتا لیا فنا والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن علی کہ آپ نے اپنا جوتا لیا یہ مانا ہے اور اس کا یہ مانا بھی کر سکتے ہیں کہ فنا والا بازارات نے اسی کا معنی کہ آپ نے اپنے جوتے کے ذریعے سے اسے مارا فقہ پس اسے مار ہی ڈالا فلم ان انفا یا آپ ان جب فارغ ہو فلم شرفا جب آپ فارغ ہوئے نماز سے کالک بابا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لانت ہو بچھو پر ماں تدا مسلی ما نہیں چھوڑتا کسی نمازی کو ولا غیر رہو نہ غیر نمازی کو او کالا یہ آپ نے یا تو نمازی یا غیر نمازی کے بارے میں فرمایا یا یوں کہا کہ قال نبی یا نہ رہو کہ نہ کسی نبی کو چھوڑتا نہ غیر نبی کو کون پھر آپ علیہ السلات وسلام نے مل مل کہتے ہیں نمک آپ نے نمک منگوایا و پانی فضا فی ان آپ نے اس کو ڈالا ایک برتن میں نمک اور پانی کو مکس کیا سمج علی سب علی الا پھر آپ نے بہانا شروع کیا سب با سب بانا بہانا تو جہلا ساتھ میں جال یہ اس طرح داوا کبھی کبھی ساتھ میں جیسے آگے حدیث میں آ رہا ہے تو مطلب سمج علی یو پھر آپ نے ڈالنا شروع کیا اعلیٰ ہے تو لداغت ہو اپنی انگلی پر ہے تو جہاں لدغت ہو اس بچھو نے آپ علیہ و سلام کیا کر رہے تھے آبا بل محب اور آپ محبت اور آپ بزا محب نا مانگ رہے تھے محبت ترجمہ ہے کہ یوں کہی جاتا ہے کہ آپ معوذت پڑھ رہے تھے۔ جی حدیث نمبر 18 وانصا مت ابن زيد بن ربی اللہ تعالی انما قال بعتنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الاهنا شم من جوینا فاتيت على رجل منهم فذهبت اطعنبه فقال لا اله الله فتعنته های صلیمہ رضی اللہ تعالی. کیا ہے نا کی ہمیں بھیجا یعنی جہاد کے لیے تو ہم ایک جماعت کی شکل میں گئے تو اب دشمن کے ساتھ جنگ تھی اسی دوران میں انہیں میں سے ایک شخص کے پاس پہنچا اور میں اس کو مارنے ہی لگا تھا فضحب تو ات کہ میں اس کو مارنے ہی لگا تھا یعنی بس میں اس پہ نیزے کا وار کرنے لگا تھا کہ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑا فتح میں نے پھر بھی اس کو مار ڈالا نیزہ مارا بس اس کی میں نے جان لے لی اب جب واپس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے اس طرح کلمہ پڑا اور میں نے اس کے باوجود بھی اس کو قتل کر دیا آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اس نے کلمہ پڑھ لی اور پھر بھی تو نے تا قتل کر دیا میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو معاذ اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت کلمہ پڑھا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ اگر میں لا اللہ اللہ کہہ دیتا ہوں تو یہ میری جان بخش بخش دیں گے تو اس لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے رسول تو آپ علیہ السلام نے اچھا فرمایا انتہائی غصے کے عالم میں ہلدا شکت کر دیواج بات ہے اللہ شخل بہو آپ نے کیوں کر کھاڑ کر نہیں دیکھا اس کے دل کو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے حوالے سے صرف اور صرف ظاہر کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا باقی اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے ظاہری حالت کا اعتبار ہے یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ علیہ اصلاحات و السلام دنیا میں تشریف فرما دے تو دنیا میں آباد مذاہب تین قسم کے تھے مثلاً یعنی ایک مسلمان جو ظاہر باطن اللہ کو تسلیم کرنے والے پیمر و پر ایمان رکھنے والے دوسرے نمبر پر کافر جو ظاہر اور باطن اعلان اللہ اور اس کے رسولوں سے بغاوت کرنے والے تیسرے نمبر پر منافر جو ظاہر میں مسلمان اور باطن اندر میں کفر رکھنے والے لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب آپ حیات تھے آپ دنیا میں تشریف فرما تھے کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ کو جاتا تھا کہ کون شخص منافع ہے کون ظاہرا صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہو اور اس کے من میں حقیقت نہیں ہے جیسے ہی آپ علیہ اصلاۃ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اب دنیا کے اندر صرف اور صرف دو قوم رہ گئی مسلمان یا کافر کیوں اب صرف اور صرف جو اعتبار ہوگا وہ ظاہر کا اعتبار ہوگا کسی کے دل میں کیا ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے دل میں کیا ہے جو ظاہراً کہے گا کہ میں اللہ اور اس کے عمر کو مانتا ہوں اسے مسلمان سمجھا جائے گا جو ظاہر کہے گا کہ میں اللہ اور اس کے پیغمر کو نہیں مانتا اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا جی آپ السلام نے اس میں فرمایا کہ آپ نے اس کے دل کو کیوں کر نہ ڈالا کیوں کر نہیں چیر دیا آپ نے اس کو کیا آپ اس کو کھول کر دیکھتے کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا اعتبار کرنا چاہیے آپ کو کیا معلوم کہ اللہ سے ڈر کر کلمہ پڑھا ہے جی آن ابن رضی اللہ تعالیٰ آن آن قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بآسنا نہیں پڑھ دینا بآسا الگ فیل ہے ناز مفول بھی ہی ہے اور رسول اللہ فائب ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جو قبیلہ جو ہے نا لوگوں کی طرف ہمیں بیجا علیہ السلام نے رجل میں ان میں سے ایک شخص کے پاس پہنچا آیا تو آیا فضا تو میں نے اس کو نیزہ مارنا چاہا یا میں اس کو نیزہ مارنے ہی لگا تھا لا اللہ نہیں ہے معبوت کو قتل تب میں نے قتل کر ڈالا فجیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب ہم وہاں سے رزبے سے سر سے واپس لوٹے تو میں نے آپ علیہ السلام کو خبر دی فکالا قتل کیا تم نے اسے مار ڈالا وقت شہید اللہ, اللہ, اللہ اور تحقیق یہ کہ وہ گواہی دے چکا تھا کہ اللہ کے اللہ کوئی معبود نہیں پھر بھی نے اسے قتل کر ڈالا کل تو یا رسول اللہ فعال تا ذن اللہ کے رسول انما فعال اس نے یہ جو کلمہ پڑا ہے یہ جو کیا ہے تاغن یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے بچنے کے لیے کیا ہے کال فہل شکت تان کل بھی فہل شکت تان کل بھی کیوں کر پھاڑ نہیں ڈالا تے اس کے دل کو تو نے اس کے دل کو کیوں کر نہیں چیر لیا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دل میں کیا تھا آپ کو کیا معلوم آپ کو ظاہر کے اعتبار کرنا ہے یہی وجہ کہ شرح زہر کے اعتبار کرے گا اور اسی کے مطابق ہی احکام لازم ہوں گے کسی کو مسلمان یا کافر کافت عدیث نمبر ابن زیدن رضی اللہ نہیں حدیث نمبر ابھی عن رہی رہتا روزی اللہ تعالیٰ قال إن رجلا تقاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلغ له فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا لم نجد, لم نجد إلا أفضل من سنه قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاءا جی ہاں حضرت وغیرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص کا قرض تھا آپ علیہ السلاۃ والسلام پر کوئی اونٹ وغیرہ لیا تھا تو اس نے تقاضا کیا مطالبہ کیا آپ علیہ اللہت والسلام سے واپسی کا اور اس نے مطالبے میں سختی کی آپ والے صلاحت السلام کے حق میں تو جب آپ کے یاروں نے اور آپ کے پیاروں نے یہ انداز دیکھا اس شخص کا تو ان کو اچھا نہیں لگا فہم فہماں صابو آپ کے یاروں نے چاہا کہ اس کو ماریں ہم ماں کا مطلب ارادہ کیا آپ کے ساتھیوں نے آپ کے پیاروں نے آپ پر جان اثار کرنے والوں ہیں یعنی اس کو مارنے کا ارادہ کیا آپ علیہ صد اسلام نے کہا درو چھوڑ تو اسے بلحق مکالن جو صاحب حق ہوتا ہے جس کا حق ہے اس کو کہنے کا حق ہے ان لاح بلحق مکالن کہ جو حقدار ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ کچھ کہہ سکے اس کو کہنے کا حق ہے ہاں جاؤ صحابہ کو کہا کہ جاؤ اور اس کے لیے ایک اونٹ خرید لاؤ اور اسے دے دو صحابہ رام گئے دیکھا تلاش کیا جس طرح کا اس طرح کا اونٹ تھا اس شخص کا اس عمر کا نہیں ملا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کا جس طرح کا اونٹ تھا ہم اس طرح کا نہیں پاتے ہاں اس سے عمر میں بڑے اونٹ ضرور ہیں آپ نے فرمایا ہاں ہاں خرید لاؤ اس کے اونٹ سے بڑی عمر والی اونٹ خرید لاؤ اور اس کو دے دو کیوں اس لیے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو اچھا ادا کرنے والا ہے قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہے یہ دوسرے کے حق کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہے تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو کیا کر رہا ہو ادائیگی اچھے طریقے سے اور اچھے انداز سے کرے اس سے دو باتیں ثابت نہیں ہیں ایک یہ کہ جس کا حق ہو اس کو گنجائش ہے کہ وہ اگر سختی کر رہا ہے اپنے حق مانگنے میں تو اس کو حق ہے کہ وہ سختی کرے کیوںکہ اس کا حق جو ہے دوسرے کے ذمے میں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی شخص کا حق ہو تو ادائیگی میں اچھے طریقے کے ساتھ ادائیگی کرنی چاہیے اور اضافے کے ساتھ ادائیگی کرنی چاہیے یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں گا لین دین میں قرض دینے میں اور قرض کی واپسی میں اگر منافع پہلے سے طے کر دیا جائے کہ اتنے منافع کے ساتھ واپس لوں گا پہلے سے طے کر لیا جائے یہ تو سوے لیکن اگر کسی نے دوسرے کو قرض دیا ہے اور پھر وہ اپنا قرض واپس کرتا ہے اور سامنے والے کے دل و دماغ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اضافہ دے گا پھر یہ ہے کہ جب قرض وہ ادا کرتا ہے اور کہ دیتے کہ یہ آپ کا حق ہے آپ کی اتنی رقم میرے طرف تھی میں نے آپ کا قرض دی ہوئی تھی لیکن یہ اضافہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے تو یہ کیا ہے سنت سے ثابت ہے اور ایسا آدمی کو کرنا چاہیے کہ ادائیگی بہترین طریقے سے کرے اس لیے کہ رسول اللہ صلی نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو ادائیگی میں بہترین ہے کہ جو ادائیگی اچھی طریقے سے کرنے والا ہے انا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا ان تقاى رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ ایک شخص نے تقا زا مانگا مطالبہ کیا اپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فاغلظ له اس شخص نے سختی کی اغلظ یغلیظو معنی سختی کرنا اس نے سختی کیا پر رسول اللہ کے حضور میں فهم اصحابہ اپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے ارادہ کیا کیا ارادہ کیا مطلب اس کو پکڑنے کا اس کو مارنے کا فقالا پلسات نے فرمایا چھوڑ دو اس کو لسا بالحق مکالن اس لیے کہ حقدار کو کہنے کی گنجائش ہے لساہ حق حقدار حق والا حق والے کے لیے مقالن کہنے کا حق ہے مقالن کہنے کی گنجائش ہے کہنے کا حق ہے اگر وہ کوئی سختی بھی کر رہا ہے تو اس کا حق ہے کہنے دو ہاں وشترو لہو اشترا عشتری مانا خریدنا امر ہے اشترو وشترو لہو باہر اور خرید لاؤ اس کے لیے ایک اونٹ فاتو ہو اور فاتو ہو اسے دے دو ایہو اس کو قانو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ من جدید ہم نہیں پاتے مگر اس کے اونٹ کی عمر سے زیادہ یعنی جو اس کا اونٹ ہے جو عمر اس کی تھی اب جو ہمیں مل رہے ہیں وہ اس سے زیادہ عمر کے اونٹ مل رہے ہیں بڑے مل رہے ہیں اس طرح کا نہیں اللہ افسلام سنی ہی مگر سن سم کہتے ہیں عمر کو زندگی اللہ افسلام سنی مگر اس کی عمر سے زیادہ کہ آشترول اشترو خرید لاؤ واط فاتو رے دو فن خی رقم احسن کم قواً اس لیے کہ تم میں سے بہترین احسن کم وہ شخص ہے کہ جو تم میں سے اچھی ادائیگی والا ہے احسن و اچھی ادائیگی والا ہے ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها انها کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 20 ہے انها ابن ام مکتوم فدخل عليه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقل تو یا رسول اللہ علیہ و عامہ لاسرا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّمہ افہومیا وانتما السما تو <نحن> ام سلمہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمون آپ علیہ السلاۃ والسلام کے پاس تھیں اتنے میں عبداللہ ابنمختوم جو نابینا صحابی ہیں آپ نے تفسیر میں آباس و طلح کے تحت ان کو پڑھا ہوگا تو عبداللہ ابنمختوم اتنے میں تشریف لائے آپ علیہ صلاحت السلام نے ان دونوں اپنی ازواج سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم دونوں اس سے پردہ کرو تو ہمیں سلما کہ کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ اندھا نہیں ہے وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے آپ علیہ السلاط نے ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو تب کیا تم انہیں نہیں دیکھ رہی تو اس حوالے سے یاد رکھا جائے کہ ضرورت کی حد تک عورت اگر مرد کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے بشرطیک شہوت یا شہوت کا خدشہ نہ ہو اگر ایسی صورت ہو تو پھر دیکھنا ناجائز ہوگا ورنہ بلا شہوت اور بخذ ضرورت دیکھ سکتی ہے جائز ہے آپ علیہ السلاۃ وسلام نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبشیوں کا کھیل دکھایا ہے خود اب سامنے کھڑے ہو کر کو کہا کہ میرے پیچھے کھڑی ہو کر آپ دیکھو جب کہ فتنے کا خدشہ نہ ہو اور شہوت نہ ہو تو دیکھا جا سکتا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے ان کو پردہ کرنے کا کہا اور پھر کہا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہی تو یہ صرف اور صرف ایک آپ علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے طور پر یعنی خود آپ نے اپنی ازواج متعارات کے لیے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ یہ کسی اور کو دیکھیں بھی یا اگر یوں اپنے معاشرت کے اعتبار سے یوں کہیں تو کوئی بھی شوہر برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی اور کو دیکھے تو اس مانا کر یعنی آپ علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ وہ نہیں دیکھ رہے تم تو دیکھ رہی ہو تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ورنہ یہ ہے کہ گنجائش ہے دیکھ سکتی ہیں کے کوئی فترے کا خدشہ نہ ہو اور شہابت نہ ہو جی وان سلامت رضی اللہ تعالیٰ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلمہ بھی آپ علیہ و السلام کے پاس تھی وہ مون رضی اللہ تعالیٰ بھی ابن اللہ تعالی اللہ ابن مکتوم آئے فدخل پس آب علیہ پر داخل ہوئے فقال رسول اللہ صلی اللہ وسلم کہ ہمیں تم دونوں اس سے پردہ کر فقول تومب سلام کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ سا وہ کیا وہ نابینا نہیں ہے لاو سرونا وہ ہمیں نہیں دیکھتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ السلام نے ہم یا وانے انتما عمیاء ان کی ہے ہے ان، ان افہام یا وانتما کیا کی تم دونوں اندھی ہوما تم سرانی کہ تم اسے نہیں دیکھ رہی تب سے رانی حدیث نمبر اکیس واندار صلی اللہ کال ماح ابناهما جاء الزئب فذهب ابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمت إلى داود فقضى به للكورة فخرجت إلى سليمان بن داود فأخبرته فقالتني بالسكيني أشقه بينكما فقالت الصغرى لا أتفعلي أحمق الله هو ابنها فقضى للصغرى آپ علیہ صلاحت نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گزشتہ قوموں کا داود علیہ صلاحت اور سلمان علیہ صلاۃ السلام کے دور کا حضرت ابو مریرا ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے صلاحت فرمایا کہ دو عورتیں تھیں ان دونوں کے پاس اپنے اپنے بچے تھے اور اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا اب جو بچہ باقی رہ گیا اس بچے کے بارے میں دونوں ماؤں کا اختلاف ہو گیا ایک نے کہا تیرا بیٹا بھیڑیا لے گئے دوسری نے کہا نہیں تیرا لے گئے یہ بیٹا میرا ہے ایک خاتون بڑی تھی دوسری چھوٹی تھی حقیقت کے اعتبار سے جو بھیڑیا جس بچے کو لے گیا تھا وہ بڑی خاتون کا بیٹا تھا اور جو بچہ موجود تھا موقع پر وہ چھوٹی کا تھا تو یہ اپنا جھگڑا لے گئی علیہ داود کے پاس داود علیہ نے اس بچے کے متعلق فیصلہ کر دیا بڑی کے لیے کہ یہ بچہ بڑی کیا ہے چرب زبان ہوگی اپنا واقعہ اچھے مدعا طریقہ کار سے پیش کیا ہوگا جیسے آج کل جھوٹے وکیل مل جاتے ہیں ہر کسی علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اس پر دونوں راضی نہیں ہوئی تو علیہ فیصلہ کر دیا تو دونوں پھر اس پر راضی نہیں ہوئی چھوٹی راضی نہیں ہوئی تو اتنے میں پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس جو کہ آپ کے بیٹے تھے کہا کہ آپ فیصلہ فرمائیں ہمارے درمیان کہ داود علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک تجربے کی یعنی ایک بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ علم کے ذریعے سے یہ فیصلے کرے گا اپنے تجربات کی بنیاد پر اور حاضر دماغی کی بنیاد پر اور موقع کی مناسبت سے بہت, بہت سارے فیصلوں کو کرنا پڑتا ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دونوں کا بس میں بھی اختلاف ہے تو چھری لے آؤ میں ایسا کر دیتا ہوں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں ایک ایک لے لے ایک دوسری لے لے چھوٹی نے ایک دم پکارا کہ نہیں نہیں نہیں بس آپ اس کا دو ٹکڑے نہ کرنا بس بھی بیٹا اسی کا ہے اب کہلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے ہاتھ میں فیصلہ کر دیا کیونکہ بڑی کچھ نہیں بولی اور چھوٹی ایک دم چلا اٹھی تو درد تو ماں کو ہی لگتا ہے غیر کو تھوڑا ہی لگتا ہے تو اب جو حقیقی ماں تھی اس کو درد لگا کہ کم از کم میرا بیٹا ہے تو یہ محفوظ تو رہے گا زندہ تو رہے گا اسی کے پاس رہے گا یہی سنبھالے کی لیکن کم از کم مجھے کبھی کبھی دیکھنا تو نصیب ہوگا لیکن زندہ تو رہے گا یہ تو نہیں ہوگا کہ اب دو ٹکڑے کی ظاہر زندہ, زندہ نہیں رہے گا مر جائے گا اور بڑی کچھ بولی نہیں تو سلیمانہ علیہ السلام نے اس لیے اپنی اس کے مطابق فراست کے مطابق آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ بیٹا جو ہے بچہ جو ہے وہ کس کا ہے چھوٹی کا ہے جی ہاں نبی حرت رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کالت کانت امراتان عورتیں تھیں یعنی پہلے زمانے میں ماہما ابناہ ان دونوں کے پاس دو بیٹے تھے جا اردی اب اردی اب بھیڑیا آیا فضحابہ بھی ابن اہدا ہوما ان دونوں میں سے ایک کے بچے کو لے گیا فضابہ صحابہ کے سلے میں جب باہر لے گیا فقالت صاحبتاھا اس کی ساتھی نے کہا اس کی سلی نے کہا انما ذهبا بی ابن کا کہ پیڑیا آپ کے بیٹے کو لے گیا وقارۃ الاخرى اور دوسری نے کہا انما ذهب بی کا وہ آپ کے بیٹے کو لے کر گئے یعنی ہر ایک نے کہا کہ دوسری کے بارے میں کہ جو لے گئے وہ تیرے بیٹے کو لے گئے اور جو موجود ہے یہ میرا بیٹا ہے فتح قامتہ الٰذود وہ فیصلہ لے گئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علیہ نے فیصلہ کر دیا بڑی کس کا ہے اچھا سلمان داود علی علیہ السلام کے پاس بعد وہ فخر جاتا علیٰان پھر وہ نکلیں سلیمان علیہ السلام کے طرف اخبار آتا نے دونوں سلیمان علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا ہے کہ اس طرح ہوا اور پھر حمداود علیہ السلام کے پاس نے یہ فیصلہ کیا فقال السلام نے فرمایا کہ, ہی تو بسکین لاؤ میرے پاس شوری کہ میں اس کے دو ٹکڑے کر دوں تمہارے درمیان فقال اللہ فال تو چھوٹی نے کہا کہ آپ ایسا مت کیجیے یار ہم اللہ اللہ پرمایا پر آپ ایسا مت کیجیے وہ ابن ہاں بس وہ اسی کا ہی بیٹا ہے میں راضی ہوں اس پر وہ اسی کا ہی ہو گیا تو فقضہ لسورا جب دیکھا کہ بڑی کچھ نہیں بول رہی تو معلوم ہو گیا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے بلکہ ساری دال ہی کالی ہے تو اس لیے چھوٹی کے حق میں فیصلہ فرما دیا فقضہ لسورا چھوٹی کے حق میں فیصلہ فرما دیا آپ نے جیسے ایک منافق اور ایک یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تنازع لے کر گئے آپس اسلام نے فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں اب منافق کو پھر چین نہیں آیا کہ ظاہر وہ زمین تھی ہی یہودی ہی آپس نے بھی فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں اب وہاں سے نکلے تو خاصل حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں ان سے فیصلہ کرواتے ہیں منافق نے کہا جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا حضرت عمر کے پاس تشریف لایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کہا کہ تو یہودی نے کہا کہ ہم آپ علیہ السلاۃ السلام کے پاس گئے تھے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا ہے اور یہ اس کو ماننے سے حقینکار کر رہا ہے حضرت عمر تشریف لے گئے تلوار لے کے اور اس کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو محمد کے فیصلے کو نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی ہاں جی تو داؤود صلی اللہ نے بڑی گلی فیصلہ فرمایا تھا اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں اس میں کسی کی پکڑ نہیں ہوتی انسان کے ایک اپنا اجتہاد ہوتا ہے بشرط کہ وہ خود جان بوجھ کر غلطی نہ کرے اپنے اعتبار سے وہ ٹھیک فیصلہ کرے پھر اس میں غلطی ہوگی تو اس کے لیے بھی اجر ہے اور جو مصیب ہو اس کے لیے دو اجر ہیں حدیث آپ اللہ اللہ اللہ اللہ کی, کی معاشرت آپ کے اخلاق آپ علیہ السلام پیدل تشریف لے جا رہے تھے کہیں ایک شخص آیا اور وہ گدے پر سوار تھا اس نے جب آپ علیہ کے پیدل چلتے ہوئے دیکھو کے رسول سوار ہو جائیے اور وہ فور سواری کے پچھلے حصے پر پیچھے ہو پیچھے ہٹ گیا کہ آپ علیہ السلام آگے سوار ہو جائے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں آپ ہی آگے بیٹھے ابھی کے معاشرے کے طور پر کہو گے تو کہنے جانے والے جا رہے تھے مولانا صاحب امام صاحب شیخ صاحب تشریف لے جا رہے تھے تو شاگرد نے کار روکی اور فرنٹ سیٹ سے اٹھ کر پیچھے ہو گیا تو آپ نے آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں آپ یعنی فرنٹ سیٹ کے کیا ہو زیادہ مستحق ہو آپ ہی کیا ہیں اگلے حصے کے اپنی سواری کے اگلے حصے کے زیادہ مستحق ہو ہاں اگر آپ وہ میرے لیے کر دو یعنی مجھے اس کی اجازت دے دو اور میرے لیے وہ کیا کر دو چھوڑ دو چھوڑ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کا رسول جالت ہوں لکھ میں نے سواری کا اگلا حصہ آپ کے لیے ہی کیا آپ کے لیے ہی خاص کیا فرق ہے وہ تو پھر آپ سوار ہو گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلنا چاہیے ان کی عزت ان کے وقار بھلے وہ آپ کا شاگرد ہے یا آپ آپ کا طالب علم ہے یا آپ کی طالبہ ہے یا کوئی بھی ہے اس کی عزت اس کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر وہ آپ کے استاد ہونے کا یا معلم و معلمہ ہونے کا خیال رکھ رہا ہے یا رکھ رہی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس کی عزت کا اور اس کے وقار کا خیال رکھیں جی آن رضی اللہ تعالیٰ, عنہ قال رضی اللہ تعالی عنہ قال فرماتے اس دوران کیا آپ علیہ السلام پیدل چل رہے تھے جا رجول کہ جب آیا اس کے پاس گدا تھا فقال یا رسول اللہ ارکب اس نے کہا کہ اللہ کے کہ رسول آپ سوار ہو جائیے میرے گدے پر آپ سوار ہو جائیے اور پیچھے ہٹ گیا پیچھے ہٹ گیا انت حق بے صدر داب بتا نہیں انت حق بے صدر داب بتی کا آپ زیادہ مستحق ہو حق ہو آپ زیادہ مستحق ہو بے صدر کا اپنی سواری کے اگلے حصے کے یعنی فرنٹ سیٹ کے آپ ہی مستحق ہو کار کے اِلَّا انت ہو مگر یہ کہ آپ سواری کے اگلے حصے کو میرے لیے چھوڑ دیں, میرے لیے بنا دیں میرے لیے خاص کر دیں کال تو صحابی نے کہا جالک میں نے سواری کے اگلے حصے کو آپ کے لیے ہی کیا فرق کے بعد پھر آپ آپ حصہ رہا تھا سواری کے اگلے حصے پر یعنی گندے کے اگلے حصے پر سوار ہو گئے